بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو دیکھ کر نہیں چلتا پاتا ہے بلکہ ہارڈ ادر وائز یو ول محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے کتا بھی اپنی گلی میں ہوتا ہے man is the man. آدمی کا شیزان آدمی ہوتا ہے دا ون ہیلتھ دا فرینڈ یار وہی پکا جس نے یار کا من رکھا سویٹ اینڈ سویٹ ڈش یہ روح اور مشہور کی دار اسٹوڈنٹ ناٹ واک ان فرنٹ آف دا ٹیچر ہم یعنی استاد کے سامنے شاگردگی نہیں چلتی اف یو ڈو نوٹ یو آر نوٹ لگا تو نہیں تو ہمیشہ نہیں چلتا نہیں چلتا تجربہ کار شخص مشکل کاموں سے نہیں گھبراتا چراب سے چراب جلتا ہے of life joot ke great of انمول خزانہ ہے نور, ایبیل ایبیل نور ایک انمول ہیرا ہے ان شورنس ایکسپینڈ ہمیں آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہیں کرنا چاہیے اور پورا کی ہمیشہ مدد کرو ایک کسی بھی چیز کی جانتی ملی ہے زندگی ہمیشہ لین دین سے چلتی ہے ایک برنٹ چیلنج ریڈ کا جلا چھ کو پیتا ہے ٹائم ایری تھنگ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے آپ بھلا تو سب بھلا ہی نان گے دشمنی کیجیے نو بین نو گیم جس کو جو تکلیف دیے بغیر کام نہیں ہوتا ہیل آف مائی آئی وہ تارا ہے I جنگل میں موٹی کی قدر نلی ہوتی ناروں سے آسمان گونج اٹھاس لیبر لینڈ چھوٹا سکا ہمیشہ لوٹ آتا ہے لرننگ علم میں اب کلاف اتنی چیز ہے ہمیشہ سچ کی